فیضان سنت کے باب فیضان رمضان کے مضمون فیضان القدر میں تبغیب و ترہیب حدیث نمبر بائیس کے حوالے سے درود پاک کی فضیلت پر مشتمل حدیث پاک لکھی چنانچہ اللہ عز وجل کے محبوب دانا حجوب ان العوب صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے جس نے مجھ پر دن میں ایک ہزار مرتبہ درود پاک پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولی و صحبی و بارک وسلم چینل کے ناظرین قرآن قصے سلسلے میں حاضری ہے آج ہاتھی والوں کا قصہ لے کر آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوا جو کہ تیسویں پارے میں ہیں اور قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے یہ سورت ہے ایک سو پانچ اور نزول کی ترتیب کے لحاظ سے یہ صورت نمبر ہے انیس اچھے چنیتوں کے ساتھ اول تا آخر اس سلسلے میں شرکت کیجئے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نیت علم خیر من عمل ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور ثواب کے لیے میں اس سلسلے میں اول تاخیر شرکت کروں گا یہ اہم ترین نیت ہے کہ حسب حال ان نیتوں میں اضافہ فرما لیجیے مدیسن کے ناظرین حبیشہ کے بادشاہ کی جانب سے ابراہا نامی شخص کو یمن کا گورنر مقرر کیا گیا ابراہا نے سونآ نامی شہر میں ایک کلیسا بنایا کلیسا بھی کہتے ہیں کنیسا بھی کہتے ہیں چرچ انگلیش میں کہتے ہیں اور شاہ خبیشہ کو خط لکھا میں نے آپ کے لئے ایک بہترین گرجا تعمیر کیا میری خواہش ہے کہ آئندہ عرب کے لوگ کعبے کو چھوڑ کر اس عبادت خانے کا حج کریں گے اور طواف کریں گے یہ خبر پہنچی مکہ مکرمہ میں تو قبیلہ بنی کرانہ کا ایک شخص وہ خزمناک ہوا اور اس نے اس گرجے میں اس چرچ میں جا کر پیشاب پخانہ کر دیا اب ابراہ آگ ہو گیا پیش میں آ گیا اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے کہا کہ اگر میں نے کاعبے کو نہ گرایا تو میرا نام ابراہ نہیں تقراللہ وقت ہاتھیوں کی ایک فوج کے ساتھ کابے پر حملے کے ارادے سے روانہ ہوا مکہ مکرمہ سے دو میل پہلے ٹھہر گیا اور اس نے اپنے ایک سردار کو حکم دیا کہ مکہ مکرمہ کے لوگوں سے چھیڑ چھاڑ کر چنانچہ وہ سردار قریش کے اونٹ اور دوسرے مویشی چھین کر لے آیا ان میں دو سو اونٹ حضرت عبد المطلیب ردی اللہ تعالی انہو کے بھی تھے یہ کون میرے اکالی سلات اسلام کے دادا جان جن کی پہشانی میں نور مستعفی چمکتا تھا سبحان اللہ اس کے بعد ابراہ نے کسی کو بھیج کر حضرت عبد المطلیب ردی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا ابراہا نے حضرت عبد المطلیب رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت عزت کی اور ٹرانسلیٹر ترجمان بیچ میں بٹھایا اور بات چیت ہوئی ابراہا نے کہا کیا چاہتے ہو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم میرے اونٹ واپس کر دو ابراہا نے تعجب کیا تمہیں اونٹوں کی فکر ہے خانہ کعبہ کی فکر نہیں جس کو میں گرانے آیا ہوں حضرت سیدنا عبد المطلی رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا میں اونٹوں کا مالک ہوں اس لیے اپنے اونٹ مانگ رہا ہوں خانہ کعبہ کا مالک اللہ ہے اور وہ اپنا گھر خود بچائے گا اس گفتگو کے بعد حضرت سیدنا عبد المطلی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اونٹ لے کر مکہ مکرمہ زاد اللہ شرف و متعظیمہ لاٹائے اور قریش سے فرمایا کہ تم لوگ شہر مکہ سے نکل جاؤ اور پہاڑوں کے دروں میں پناہ لو پہاڑوں کے درمیان جو جگہیں ہوتی ہیں وہاں اور خود چند آدمیوں کے ساتھ حضرت سیدنا عبد المطلی رضی اللہ تعالیٰ ہو خانہ کعبہ گئے اور وہاں دعا کی اے اللہ ازلی ہر شخص اپنا گھر بچاتا ہے تو بھی اپنا گھر بچا ایسا نہ ہو کہ ان کی صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر پر غالب آ جائے اور اگر تو ہمارے قبلے کو ان پر چھوڑنا چاہتا ہے تو تو جو چاہتا ہے وہ کر حضرت سیدنا عبد المطلیب رضی اللہ تعالی ہو اس دعا کے بعد اپنے روفاکا کے ساتھ پہاڑوں کے درے میں پناہ گزی ہو گئے اگلی صبح کو ابراہا کعبے کو ڈھانے کے لیے اپنی فوج اور ہاتھیوں کو لے کر روانہ ہوا جب اس نے ہاتھی کا منہ مکے کی طرف کیا تو وہ ہاتھی بیٹھ گیا بہت کوشش کے باوجود نہ اٹھا پھر اس نے ہاتھی کا منہ دوسری طرف کیا تو تیز بھاگنے لگا پھر جب اس کا منہ مکہ مکرمہ کی طرف کرتا تو وہ بیٹھ جاتا اور دوسری طرف اس کا منہ کرتا تو چل پڑتا اسی اصنا میں اللہ تعالی نے سمندر کی طرف سے پرندوں کے غول کے غول ڈار کے ڈار بھیجے ان پرندوں کی چونچ اور پنجوں میں کنکریاں تھی وہ کنکریاں انہوں نے برسانی شروع کی جس شخص پر وہ کنکریاں گرتی وہ ہلاک ہو جاتا ہر کنکری پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا وہ کنکری اس کے سر میں گھستی اور پیچھے کے مقام سے نکل جاتی یہ دیکھ کر ابراہ کا لشکر بھاگ نکلا اور اللہ تعالی نے دشمن سے اپنا گھر یعنی کابۃ اللہ مشرفہ بچا لی دلا ان اور تفسیر کبیر وغیرہ میں یہ واقعہ درج ہے مدی چینل کے ناظرین یہ واقعہ میں نے ارض کیا اب کچھ اس کی مزید تفصیل آپ کو ارض کروں یہ ابراہ کیسا تھا یہ کرسچن تھا نصرانی تھا عیسائی تھا اس کی کنیت تھی ابو یکسون چھوٹے قد کا تھا اور موٹے جسم والا تھا اور اس نے چرچ بنایا رنگا رنگ سنگے مرمر کا درو و دیوار زرو جواہر سے مرسہ مزین کروائے بڑی جدوجہد کی سونے سے پتھروں کو سنگھار دیا اور بڑے قیمتی پتھر لگائے سلیبیں سونے چاندی کی اور ممبر بنائے اور اس عمارت کو اوپر بھی اٹھایا کس لیے جاج کو للچانے کے لیے اللہ اکبر محمود ہاتھی جو اس لشکر میں شامل تھا جو کہ بہت ہی عظیم الجثہ تھا تفسیر روح بیان میں حضرت سیدنا اسماعیل حقی علی رحمۃ اللہ کبھی نے لکھا وہ سفید رنگ کا ہاتھی تھا نجاشی بادشاہ کا ہاتھی تھا اور بہت عظیم جسم والا اور قوت والا تھا بس پہاڑ تھا وہ اور یہ بھی لکھا ہے تفصیلہ ال بیان میں کہ ہاتھی بڑا عظیم الجصہ ہوتا ہے اس کا جسم بہت بڑا ہوتا ہے مگر یہ بلی سے ڈرتا ہے برحال محمود ہاتھی جو تھا وہ کابے کی طرف نہ چلا اور جانب چلایا جاتا تو چل جاتا بلکہ دوڑنے لگتا تو کہا جاتا ہے کہ جب ابابیل کا حملہ ہوا اور انہوں نے اس لشکر کو تحس نحس کیا تو محمود ہاتھی بچ گیا اس نے ادب کیا تھا ماہ رمضان مبارک میں جہاں آخری دس صورتیں پڑی جاتی ہیں مکمل ختم قرآن نہیں ہوتا تو اولن سورہ فیل سورہ الم تارا کیفہ پڑھی پڑی جاتی ہے اس میں یہ ہاتھی والوں کا قصہ لکھا ہے سنیے الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رکھنے والا الم تاروں کئی فا فا بو اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا, کیا؟, اَلَم يجعل فی طبلیل کیا ان کا داؤں تباہی میں نہ ڈالا وَأَرْصَلَ عَلَيْهِم اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں یعنی فوجیں بھیجی ترمیم تین سیل کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے فجا لوں کیا مکول تو انہیں کر ڈالا جیسے کھائی کھیتی کی پتی یعنی بھوسا مدیچن کے ناظرین بہت ہی زبردست عبرتناک مدنی پھول اس واقعے میں موجود ہے اللہ ہمیں سننے کی سمجھنے کی یاد رکھنے کی عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائی اب راہا یہ پستہ قد اور موٹے جسم کا عیسائی مذہب شخص یہ کعبے کو ڈھانا چاہتا تھا کس لیے کہ جو اس نے شہر صنع میں اپنا معمد عبادت خانہ تیار کیا لوگ اس کی طرف آئیں اس کا طب کریں اس کی تعظیم کریں اور اللہ تبارک وطالعہ نے اس کو تباہ برباد کر ڈالا جب یہ مکہ پہنچا تو اس کے دل پر کعبہ معزمہ کر اور حمت تاریخ ہو گئی یہ دل ہی دل میں پشیمان ہوا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے اور یہ سوچنے لگا کہ کوئی اس کو کہے کہ تو اس ارادے سے بعد آ جا تو میں واپس آ جاؤں گا اس لیے اس نے کہا کہ اس مکے کا جو رئیس ہے اس کو بلا کر لاؤ اور سبحان اللہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جان حضرت سیدنا عبد رضی اللہ تعالی علہ کو بلایا گیا اور سبحان اللہ کس شان کے ساتھ اس کے پاس آئے کہ ابراہ کے وزیر نے اطلاع دی کہ تیرے پاس سید قریش اور ایر مکہ کا ساحم آیا ہے جو لوگوں کو گھروں میں کھانا کھلاتا ہے پرندوں کو پہاڑوں کی چوٹیوں پر کھانا کھلاتا ہے تیرے پاس وہ شخص آیا جو راست گفتار ہے سچی بات کہتا ہے قریش کا سردار ہے کریم طبعہ ہے نیک روح ہے باسیادت ہے باثاوت ہے باہمت ہے اور یہ وہی ہے جس سے نور چمکتا ہے اس کا منظر ڈراتا ہے یعنی حضرت سیدنا عبد المطلی رضی اللہ تعالی ان کی پاکیزہ پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکتا تھا سبحان اللہ اب رہا اور روب تاری ہو گیا اپنے تخت سے اترا اور میرے آقا اکالی سلات اسلام کے دادا جان کو ساتھ بٹھایا اور یہ چاہتا تھا کہ یہ سفارش کریں یہ کہیں کہ تم ایسا نہ کرو مگر حضرت سیدنا عبد ال مطلب رضی اللہ تعالی نے کہا کہ جو اس کا مالک ہے اس کی حفاظت کرے گا یہ سن کر ابراہ تیش میں آ گیا اور کہا ان کے وڈ واپس کرو میں دیکھتا ہوں مجھ سے قاعدے کو کون بچاتا ہے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو معلوم یہ لشکر کتنا تھا ساٹھ ہزار کا تھا ساٹھ ہزار سپاہی لشکر جرار نو یا بارہ ہاتھی بھی ساتھ میں جو مست ہو کر مکے کی طرف چل رہے ہیں اور مکہ مکرمہ کی اس وقت آبادی کتنی تھی چند ہزار نفوس تھے جن میں بوڑھے بھی ہیں جن میں بچے بھی ہیں یعنی ابراہ ہر طرح سے کامیابی کے خواب دیکھ رہا تھا لیکن اللہ تبارہ کا وطلا کی خفیہ تدبیر ہی غالب آئی اور یہ سارا لشکر تباہ و برباد ہو گیا وہ کنکریاں جب اس لشکر کو لگتی آپ نے سنا وہ لوہے کی ٹوپی توڑ کر ان کے پچھلے مقام سے نکل جاتی اور پھر کیا ہوتا ان کے جسم پر خارش مسلط ہو جاتی اور ان کے جسم کا گوشت گلنا سڑنا شروع ہو جاتا اور بہت سارے وہیں ڈھیر ہو گئے اور کچھ وہاں واپس سنع یمن میں پہنچنے میں کامیاب ہوئے اور وہاں عبرت ناک موت سے ہم کنار ہو انہیں واپس وہاں بھیجنے میں کیا حکمت تھی کہ تاکہ بقیہ لوگوں کو بھی عبرت حاصل ہو اور کہا جاتا ہے کہ ابراہا واپس ہوا مختلف تفاصر میں لکھا ہے تو اس کا حال یہ تھا کہ اس کا جسم گلنا شروع, شروع ہو گیا اور اس کے اعضا ایک ایک کر کے گرنا شروع ہو گئے یہاں تک کہ وہاں جا کر یہ برباد ہو گیا ہلاک ہو گیا اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ سارا لشکر برباد ہوا ابراہا کے سوا جو اس کے نام کا پرندہ تھا اس کے اوپر اڑتا رہا اڑتا رہا ابراہ مکے کی آبادی سے نکلا ہبشہ کو پہنچا پرندہ اس کے سر پر اونچا اڑتا رہا اسے معلوم نہ تھا بلاخر ابراہا ہبشہ کے نجاشی بادشاہ کے پاس پہنچا نجاشی نے تعجب سے پوچھا وہ پرندے کیسے تھے جنہوں نے اتنا بڑے لشکر کو ہلاک کر دیا اچانک ابراہ کے نگیگاہ اوپر گئی کا کہ انہیں میں سے ایک تھا یہ کہہ رہا تھا کہ پرندے نے سنگریزا پھینکا اور ابراہ نجاشی کے سامنے موت کے گھاٹ اتر گیا اور نجاشی کو بھی سخت عبرت حاصل ہوئی مدی چینل کے ناظرین ابراہ نے جو چرچ بنایا تھا اس کا کیا انجام ہوا سنیے اللہ کی شان اس چرچ کا انجام بربادی پر ختم ہونا تھا وہ ملیا میٹ ہو گیا جسے بہت زیادہ خرچ کر کے بنایا گیا تھا وہاں کا ماحول ویران ہو گیا خراب ہو گیا کسی نے اسے تیار نہیں کیا اور اس کے ارد گرد درندے بسنا شروع ہو گئے سانپوں نے قبضہ کر لیا جنات نے ڈیرا جما لیا جو اس چرچ کے پاس کچھ لینا چاہتا تو جنات اس کے پیچھے پڑ جاتے صفاح جو پہلا بنو عباس کا خلیفہ تھا اس کے زمانے تک یہ حال رہا یہ کنیسہ ابراہ کا حال جب اسے سنایا گیا تو اس نے اپنا عامل جمن بھیجا اس نے کنیسوں کو توڑ پھوڑ کر جو اینٹیں سونے سے مرسہ تھیں اور وہ آلات جن پر سونے کا جڑاؤں تو سب لے لیا یوں سونے اور دیگر سامان کا بہت بڑا ذخیرہ حاصل ہوا اور اس کے بعد گرجا کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا لشکر کا حال کیا ہوا فوجا کعصف کوئی جیسے کھائی ہوئی پتی یہ کھیتوں کے پتے ہوتے ہیں پیڑے کھا جاتے ہیں تو ان کا انجام کیا ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں ہوا اڑا دیتی یہی اس لشکر کا حال ہوا جو کانبا تھا آئے تھے لو اکبر تو تشوی دی گئی اس بھوسے سے جو فنا اور بالکل مٹ جاتا ہے لشکر ابراہ کے جسموں پر پتھر لگنے سے سراخ ہو گئے اس کھیتی کی طرح جسے کیڑے کھا جاتے ہیں اس لیے کہا گیا فضال اور کا سے یہ بھی کہا گیا کہ جیسے دانے نکال لیے جائیں تو بھوسا باقی رہ جاتا ہے اسی طرح اس لشکر کے جسموں سے ارواح نکل گئے تو خالی جسم رہ گئے تنکوں کی طرح ہو گئے اور یہ بھی کہا گیا کہ جیسے بھوسے کو جانور کھاتے ہیں چباتے ہیں گوبر بنا کر باہر نکال دیتے ہیں اور اس بھوسے کے اجزا متفرق ہو جاتے ہیں اسی طرح لشکر ابراہ کے جوڑوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے منتشر ہو گئے عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے چینل کے ناظرین یہ پرندوں کے کنکریاں مارنے کا واقعہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت پر دلیل ہے اور اس میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کا بھی ظہور ہے کہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے ایک خلاف سے عادت اور خلاف معمول امر ظاہر ہوا یہ پرندے کب فوج پر حملہ کرتے ہیں مگر جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور میرے اکالی سلا تو اسلام کی باثت سے پہلے آپ کا معوجہ ظاہر ہوا مگر اس معزے کو معاوضہ نہیں شریف صلاح میں کہتے ہیں ارحاس الف رے ہے الف صود ارحاس تو یہ ارحاس ہے مستعفی ہے اور اس واقعے کے پچپن دن کے بعد آفٹر ففٹی فائیو ڈیز میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی اس کے متعلق میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان بھی ملتا ہے جسے مسند احمد میں حدیث نمبر سترہ آٹھ سو اکانوے میں بیان کیا گیا سونوں ترمیزی میں بھی ہے المعجم القبیر میں بھی ہے مستدرک میں بھی ہے حضرت قیس بن مخرمہ ربی اللہ تعالی علم و بیان کرتے ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہاتھیوں کے لشکر والے سال میں پیدا ہوئے تھے ہماری پیدائش ایک سال میں ہوگی اور مدنی چینل کے ناظرین مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ اس واقعے میں اشارہ ہے کہ میں نے اصحاب الفیل سے جو انتقام لیا محف اے محبوب آپ کی تعظیم کے لیے آپ کے اکرام کے لیے آپ کی آمد کی عزت افزائی کے لیے میں نے آپ کی آمد سے پہلے آپ کی تکریم کی تو آپ کے ظہور کے بعد میں آپ کی حمایت اور نصرت کیوں نہ کروں گا اس میں نبی پاک علیہ سلاط و کے لیے بھی اشارت ہے کہ آپ ضرور کفار پر فتح کامیاب اور سرخ روح ہوں گے تو ہمارے آقا علیہ و سلام کی نبوت کی تمہید ہے یا صحابہ فیل کا قصہ میرے آقا علیہ و سلام ظہور اور محسد کا مقدمہ ہے یہ ہاو فیل کا قصہ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے جو کعبے کو ڈھانے آئے تھے بہت بڑے لشکر کو لے کر آئے تھے سو ہزار کا لشکر جرار ان کو تباہ و برباد کیا اسی طرح اللہ تبارک و تعالی پیارے اکالی سلاۃ سلام کی ذات پاک سے دشمنی رکھنے والوں کو بھی ملیا میٹ کرے گا اس طرف اشارہ ہے علماء نے لکھا اصحاب الفیل کہا گیا ارباب الفیل ہاتھیوں کے مالک نہیں کہا گیا یہاں بھی ایک بات علماء نے لکھی کیونکہ ہاتھی حیوان بے اکل ابراہ اور اس کا لشکر حیوانوں کی طرح بے عقل تھا ورنہ وہ اللہ تعالی کے گھر کو گرانے کے لیے نہ آتے لشکر ابراہ کا انجام کیا ہوا اسے کھیتی سے تشوی دی گئی جس کے دانے نکال لیے گئے ہوں کیونکہ ارواہ نکل گئی خالی جسم باقی رہ گئے یا یہ لشکر ابراہ بھوسوں کے ٹنکوں کی طرح ہو گیا جسے جانور کھا کر گوبر بنا کر باہر پھینک دیتے اور وہ گوبر خشک ہو کر اس کے اجزاء متفرق ہو جاتے ہیں. اسی طرح لشکر ابراہ کے سپاہیوں کے جوڑوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور وہ بکھر گئے عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے مدنی چلن کے ناظرین یہ پرندوں کے کنکریاں مارنے کا واقعہ اللہ تعالی کے علم کی دلیل ہے اس کے قدرت کی دلیل ہے اور اس میں آپ کے میرے آقا آپ کے میرے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شرف کا ظہور ہے آپ کی شان و عظمت ظاہر ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے آپ کے لیے اخلاف عادت اور خلاف معمول معاملہ ظاہر فرمایا گیا پیارے اکاعلی صلاحت اسلام کی باثت سے پہلے بھی معجزے کا ظہور جائز ہے اور اس کو شریف طلاع میں کیا کہتے ہیں ارحاس مجزہ ہوتا ہے جو اعلان نبوت کے بعد کے عادت ہو جو پہلے ہو وہ ارحاس ہے باتیں چل کے ناظرین یاد رکھیے کہ میرے اکالی سلاط وسلام کی آمد اس قصے کے پچپن دن کے بعد ہوئی اور حدیث پاک میں بھی ہے مسند احمد حدیث نمبر سترہ ہزار آٹھ سو اکانوے حضرت قیس بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہاتھیوں کے لشکر والے سال میں پیدا ہوئے تھے ہماری پیدائش ایک سال میں ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب الفیل سے انتقام لیا اس میں یہ اشارہ ہے علماء نے بیان کیا اکالی سلاط و السلام ہمارے آقا اللہ کے محبوب ان کے اکرام اور ان کی تعظیم کے لیے انتقام لیا گیا میرے اکالی سلاط و اسلام کی آمد کی عزت افزائی کے لیے اس میں اشارہ ہے کہ جب میں نے آپ کی آمد سے پہلے آپ کی تعظیم و تقریم کی تو آپ کے ظہور کے بعد میں آپ کی حمایت و نصرت کیوں نہ کروں گا اس میں بشارت ہے کہ اے محبوب آپ ضرور فتح مند اور سرخ روح ہوں گے اور مدری چینل کے ناظرین اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علی سلاط اسلام کو تسلی دی جو آپ کے ساتھ ظلم کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی وہی کرے گا جیسے کابے کے بدخواہوں کے ساتھ کیا اس میں پیارے آکاری سلات و اسلام کے بد خاہوں کو تحدید ہے ڈرایا گیا ہے مدھیل کے ناظرین جو لوگ زندہ بچے جمن تک پہنچے راستے میں مرتے گئے وہاں جا کر مرے زندہ کوئی بھی نہ بچا سب کے گوشت گلے سڑنے شروع ہو گئے پھنسیاں نکلی وہاں سے پی بہتی تھی خون بہتا تھا سبب سب کے سب ہلاکت کے گڑھے میں اتر گئے مدیچل کے ناظرین افیب الفیل فرمایا گیا اربابل فیل نہ کہا گیا ہاتھیوں والے ہاتھیوں کے مالک نہ کہا گیا اس میں کیا مدنی پھولے یہ اشارہ ہے اس میں کہ ہاتھی حیوان بے عقل اب رہا اس کا لشکر یہ بھی جانوروں سے بدتر بے عقل ورنہ اللہ تعالی کے گھر کو گرانے کے لیے نہ آتے یہ ابراہ کا لشکر ہاتھیوں سے بھی گیا گزرا کہ محمود نامی ہاتھی کو جو کہ بہت عظیم الجصہ تھا گوشت کا پہاڑ تھا اس کو مکے کی طرف چلایا جاتا تو نہ چلتا تھا مکے کی جانب ایک قدم بھی نہ چلا نہیں ہاتھیوں کو بھی یہ معرفت تھی کہ اللہ تعالی کی معاثیت اور اس کے خلاف بغاوت میں مخلوق کی تاب نہیں کی جاتی ابراہ اور اس کا لشکر اس معرفت سے بھی خالی تھے وہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے اور اس کا گھر گرانے کے لیے چلے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت الآراف کی آئن نمبر ایک میں سچ فرمایا الا کل انام بل ہم اضل کفار جانوروں کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ تو وہ نادان جو کفار کی ترقیوں سے متاثر ہوتے ہیں متاثر نہ ہو یہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں جانور بھی مالک کو پہچانتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے جو کفار ہیں یہ جانوروں سے بدتر ہیں کہ رب تبارہ کا تعالی کی نعمتیں دن رات کھاتے ہیں اور اس کو مانتے نہیں ہیں بدنی چنل کے ناظرین لوگ کابے میں بت پرستی کرتے تھے وہ اس طرح ہلاک نہیں ہوئے اس میں بھی ہمیں علماء نے مدنی فلنایت فرمائے کہ وہ بیت اللہ کی تعظیم کرتے تھے اس کا طواف کرتے تھے اور ان کی نیت بیت اللہ کی تعظیم کی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عذام ملے گا دنیا میں نہیں آخرت میں اور ابراہ کے لشکر کی نیت بیت اللہ کی توہین کی تھی تخریب کاری کی تھی دہشت گردی کی تھی تو اللہ تعالی نے ان کو دنیا میں ہی پرندوں کے ذریعے ہلاک کر دیا ان کے دل میں کیا تھی کعبے سے حسف تھی اور اس کی بنا پر یہ برباد ہوئے کہ ان کی خواہش تھی کہ جو تعظیم کعبے کی ہے وہ ان کے بنائے ہوئے چرچ کی ہو جائے مدنی چینل کے ناظرین اس میں یہ مدنی پھول بھی ہے کہ بڑی سے بڑی طاقت بھی کفار کو اللہ تبارک کا واطع کے عذاب سے نہیں بچا سکتی نمرود کیسا بدبخت تھا خدائی کا دعوی کرتا تھا لنگڑے مچھر کے ذریعے ہلاک ہوا غزبۂ بدر میں کفار بڑے تم کے ساتھ آئے تین سو تیرہ غلامہ نے مصطفیٰ نے ان کو ترس ناس کر کے رکھ دیا حالانکہ یہ ایک ہزار کا لشکر جرار تھا پتن چلن کے ناظرین یہ پرندے جو ڈار کے ڈار جدا کی طرف سے آئے اور انہوں نے اس بہت بڑے لشکر کو تباہ و برباد کیا یہ پرندے کیسے تھے یہ پرندے بعض روایتوں میں کہ سفید رنگ کے تھے بعض میں کہ سبز رنگ کے تھے اور ان کی چونچ زرد رنگ کی تھی اور ان کے منقار میں چونچ میں ایک پتھر ہوتا تھا اور دو پنجوں میں اور یہ پتھر جو تھا یہ کنکری تھی یہ مسور جو دال ہوتی پکائی جاتی مسور اس کے دانے سے کچھ بڑی یا اس کی اس کی سائز کی یا چنے کے سائز کے برابر تھی اور جس کو لگتی تو یہ پچھلے مقام سے نکل جاتی اللہ اکبر اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو پرندے آئے تھے ان کی سونڈ بھی تھی ان کے پنجے بھی تھے اور ان کے منہ اور پنجوں میں کنکر تھے یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تفصیر نور العرفان میں مفتی احمد یارخان نعمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس میں بڑے پیارے مدنی پھلی عائد فرمائے صفحہ نمبر 984 سے پیش کرتا ہوں آپ لکھتے ہیں اس صورت سے چند فائدے حاصل ہوئے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ولادت سے پہلے واقعات عالم کو ملاحظہ فرما رہے تھے علم تاروقیفلا ربو کا بھی اوحاب الفیل اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا کیا مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ولادت سے پہلے واقعات عالم کو ملاحدہ فرما رہے تھے کیا صحاب فیل کا واقعہ ولادت شریفہ سے پہلے کا ہے مگر فرمایا علم ترا کیا تم نے نہ دیکھا یعنی دیکھا ہے اس واقعے کے آثار دیکھنا مراد نہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری ہوش سنبھالنے سے پہلے آسار مٹ چکے تھے مزید لکھتے ہیں جب ولادت سے پہلے واقعات عالم کو دیکھ رہے تھے تو وفات کے بعد بھی ہر شے کو ملاحظہ فرما رہے ہیں کتنا پیارا مدنی پھول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی محب نصیب فرمائے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم نافرمانی نہ کریں اس کے گھر کا ادب کریں کعوے کی تو کیا شان و عظمت ہے سبحان اللہ اس کو دیکھنا عبادت ہے اس کا طواف کرنا عبادت ہے اس کو دیکھ کر دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کی محبت نصیب فرمائے اس کی طلعہ نصیب فرمائے عامن بجا ہند نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم